یادافی سور اکبر پدل آیاتی ہام اولا وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيث قل موتوا بغيثكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يدركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ساتھ ہی اعلان کر دیا ہوں اللہی ارسال رسول بال خدا و دین الحق لیود ہیراہ الدینی کلی ہی کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو حق اور ہدایت دے کر دین حق دے کر سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام تر ادیاان باطلہ پر غالب کر دے اور غلبہ اسلام کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے مسعود سے شروع ہوا اور پھر مسلسل بڑھتا ہی چلا گیا اور دوسری جانب وہ کفار جو مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہو رہے تھے انہیں اسلام کا یہ غلبہ کسی صورت گوارا نہیں تھا تو انہوں نے دین اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں شروع کی اس میدان میں سب سے پہلا اقدام جو انہوں نے کیا وہ سیدنا عمر فاروق عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تھا تیئیس ہجری ذو الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے ایک مجوسی جس کا نام ابو ابولولو فیروز تھا وہ آیا اور اس نے امیر المنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر کے وار کر کے زخمی کر دیا اس نے تین سے چھ بار کیے جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے دوران ہی گر پڑتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بہت بڑی جماعت ان کے پیچھے نماز ادا کر رہی ہے اب وہ لو اس کاروائی کے بعد وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور آگے سے اس کو نمازی روکتے ہیں اس دوران اس نے تیرہ آدمیوں پر وار کیا جس میں سے چھ افراد شہید ہو گئے اور پھر بلاخر ایک شخص نے اس کے اوپر موٹی چادر ڈال دی اور جب اس نے محسوس کیا کہ میں اب پھنس چکا ہوں تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا اور خودکشی کر لی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہوئے نماز سے خارغ ہو کر انہوں نے پہلا سوال کیا کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے مجھ پہ حملہ کرنے والا کون ہے تو بتایا گیا کہ ایک مجوسی تھا اور اس نے اپنے آپ کو بھی قتل کر لیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے کسی اسلام کے دعوے دار نے اسلام کا نام لینے والے نے قدر نہیں کیا اور ایسے آدمی نے مارا ہے کہ جس نے اللہ کے سامنے ایک بھی سجدہ نے کیا اور یہ ابولولو فیروز مجوسی ایران کے شہر کاشام میں اس کا بہت بڑا مقبرہ ہے اور وہاں پہ بڑا عالی شام قسم کا دربار بنا ہوا ہے یہ پاکستان شام ایران اور ایران بھر بلکہ دنیا بھر کے تمام شیعہ لوگ ابو ابولو فیروز مجوسی کے دربار پہ جاتے ہیں وہاں جا کے حاضری دیتے ہیں اور اس کو انہوں نے لقب دیا ہوا ہے بابا شجا کا کہ یہ بڑا بہادر تھا اس نے بہادری دکھا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا بابا شجا یعنی ابو لولو لو فیروز مجوسی یہ اس کو اپنے لیے بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ آدمی مجوسی تھا اور اس نے ایک بھی نماز ادا نہیں کی کلمہ بھی نہیں پڑا اسلام کا دعوے دار بھی نہیں تھا اور خلیفت المسلمین سیدنا عمر عبر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا اور آج کے شیعہ رافضی اس کے دربار پہ جا کے حاضری دیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ محسوس ماہ ابو لولا کہ اللہ مجھے میرا حشر بھی ابو لولو کے ساتھ کرنا ہے یعنی یہ رافضیوں کے عقائد ہیں یہ ان کا نظریہ ہے اسلام کا ایک بہت بڑا کلا اسلام کا ایک بہت بڑا سپوت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الحال جن کے دور خلافت میں فتحات اسلامیہ کا ایسا شاندار سلسلہ شروع ہوا جو رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا انہوں نے اسے قتل کرنے والے کو بابا شجا کا لتف دیا اور پھر اس کی مقبرے پر جہاں یہ شیعہ لوگ جاتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے کاشان میں کہ اب بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے موت ہو یعنی آپ اس بات پہ غور کریں کہ اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے میں اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں راکیوں کے کیسے کیسے گھنونے کردار ہیں اور کیسی سازشیں اور ان کے کیسے حالات اور پھر معاملہ اس سے آگے چلتا ہے حضرت عثمان ابن عرفان رونی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ نامزد ہوتے ہیں اور ان کو بھی قتل کرنے والے علقوفی راتوی شیعہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے ساتھ جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا حقیقت میں نہ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں نہ ہی حسن حسین رضی اللہ تعالی عنما کے ساتھ محبت رکھنے والے نہ ہی اہل بیت کا کوئی ادب و احترام اور ان کی قدر ان کے دلوں کے اندر موجود ہے صرف محبت اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل بنے اور پھر اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خرافت آتا ہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خا کہنا شروع کیا حتیہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود انہیں زندہ جلا دیا اور یہ ظالم زندہ جل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آگ کا آزاد وہی دے سکتا ہے جو اس آگ کا مالک اور رب ہے یعنی وہ کہتے تھے کہ پہلے شاید ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رب ہونے میں شک ہوتا اب چونکہ یہ آگ کے ساتھ ہمیں جلا رہے ہیں لہذا اب یقین ہو گیا ہے کہ یہی یہ رب ہے یہ ان کے عقائد و نظریات آج بھی آپ دیکھیں یا علی مدد کا نعرہ یہ کدھر سے آیا ہے کس نے دیا ہے مدد کرنے والا اکیلا اللہ رب العالمین ہے اللہ کے سوا اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیمار ہوتے ہیں پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں حتیہ کے اپنے شیعوں سے کوفیوں سے راشنوں سے تنگ ہو جاتے ہیں اور اتنا تنگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ محاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے ساتھ بندوں کی سودے بازی کر لیں جیسے درہم و دینار کی سودے بازی کی جاتی ہے تم میں سے دس افراد لے کر مجھے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک بندہ دے دیں تو یہ بھی میرے لیے نفع اور فائدے کا سودا ہے اس قدر تنگ ہوتے ہیں تو وہ بھلا کسی کے لیے مشکل کشا اور درد کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا ماننے والا ان کو خدائی اختیارات کا حامل قرار دینے والا رات عقیدہ و نظریہ ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہی شروع ہوا تھا اور آج بھی یہ یا علی مدد کا اگر نعرہ لگاتے ہیں تو ان کے دماغ ان کے ذہن اور ان کے دلوں کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل خشاہ ہیں اللہ رب العالمین کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اپنا رب اور خدا قرار دیتے ہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا شہید کرنے والے یہی رافری لوگ تھے اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت اور دور خلافت آتا ہے انہوں نے ابیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سلو کر لی تو ظالموں نے انہیں بھی زہر دے دیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا یعنی یہ اسلام کا پھیلاؤ اور اسلام کی فتوحات اسلام کی ترویج و اشاعت اور ترقی پر ہر جیز رازی نہیں ہے اور ان کو کبھی گوارا نہیں ہے کہ دین اسلام سر بلند ہو اور چلتے چلتے انہوں نے دو سو نبے ہجری میں مختلف قسم کی کاروائیاں شروع کر دی یہ کرامیہ کے نام سے ظاہر ہوئے یہ بھی راس اور شیاری ہی ہے دو سو نبے ہجری سے انہوں نے حاجیوں کے قاتلوں کو لوٹنا شروع کر دیا ان کی عورتیں راسدی شیعہ عورتیں یہ مسلمان مقتولوں حاجیوں پر جو حاجی قتل ہوتے تھے ان کے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے چلا کرتی اور ان کے جیبوں سے زیادہ راہ نکالتی اور غریمت ان کی لوٹتے تقریباً بیس ہزار کی تعداد میں انہوں نے کل ان دو سو نبے ہجری میں حاجیوں کا قتل عام کیا اور پھر یہی پر بس نہیں اس کے بعد انہوں نے بیت اللہ میں جا کر حاجیوں پر حملہ کیا بیت اللہ کا گلاف فاڑ ڈالا اور وہاں سے حضر اسود نکال کے چوری کر کے لے گئے اور بائیس سال تک بیت اللہ میں حضر اسود موجود نہیں رہا بلکہ یہ تین سو انتالیس ہجری کو حضر اسود ان سے چھین کر واپس لا کے بیت اللہ میں گاڑا گیا اور یہ بیت اللہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ساتھ فرمایا ہے کہ جو شخص یہاں پر الحاد کا ظلم کا ارادہ بھی کرے گا بن ازابن علیم ہم اس کو دردناک عذاب سے دوچار کریں گے اور ان ظالموں نے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا حجر عصمت کو چوری کیا اور بیت اللہ کا غلاف تار تار کیا جو کہ کبھی ابو جہل جیسے مشرقوں اور کافروں نے بھی نہیں کیا تھا اور پھر ان کے بڑے عجیب و غریب قسم کے عقائد و نظریات ہیں یہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والے اس وجہ سے ایسا کر رہے کہ ان کے ہاں بیت اللہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے مکہ کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین مکہ سے افضل اور بہتر ہے اور مشہد حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جہاں پر کربلا کے جس حصے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کو قطر کیا گیا شہید کیا گیا وہ جگہ بیت اللہ سے زیادہ افضل ہے انہوں نے ایران میں باقاعدہ طور پر ایک خانہ کعبہ بنایا ہوا ہے جہاں جا کر یہ لوگ تباد کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور حج کے دنوں میں اگر یہ لوگ بیت اللہ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر ان کا مقصود حج کرنا نہیں بلکہ اہل سنت کو نقصان پہنچانا انہیں تنگ کرنا اور حج کے معاملات میں ان کو تکالیف اور مصائب سے دوچار کرنا ہوتا ہے اور پھر اسی طرح دو سو چھیانوے ہجری میں فاطمی شیعوں کی حکومت شروع ہوتی ہے یہ ساؤتھ افریقہ سے لے کر مصر تک کے علاقے میں انہوں نے حکومت کی اور انہوں نے اہل سنت پر اتنا ظلم و ستم کیا اتنا ظلم و ستم کیا کہ مصر میں جبرن زبردستی لوگوں کو شیعہ بنایا گیا اور دو سو اسی سال تک ان لوگوں کی حکومت رہی ہے حتیہ کہ دو سو چھیانوے میں ان کی حکومت شروع ہوئی تین سو پچانوے ہجری کو ایسے برے حالات پیدا ہو گئے کہ مصر کی گلیوں میں کوچوں بازار میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر واضح لفظوں میں سبو شتم اور لان تان لکھی جاتی تھی صحابہ کرام پر گالیاں مصر کے درو دیوار پر سرے اور تحریر کر دی گئی تھی اور انہوں نے پھر کئی ایک عیدوں کو ایجاد کیا عید میلاد نبی عید غدیر عید مولد حسن عید مولد حسین عید مولد علی عید مولد فاطمہ یہ انہوں نے مختلف قسم کی آیاد مختلف قسم کی عیدیں ایجاد کی اور بدہدوں کا عروج ان کے دور میں ہوا اور یہ دو سو اسی سال تک حکومت کرنے کے بعد پھر جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو اللہ تعالی نے ان کے آثار کو بھی نسیم منسی کر دیا پھر اس دوران ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا انوارِ برمانیہ میں یہ شیعوں کی بڑی معتبر کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک راتی شیعہ نے مسلمان مجرم لوگ جو جیلوں کے اندر قید تھے ان پر چھت گرا کے اور ان کو قتل کر دیا تقریباً پانچ سو مسلمان چھت گرنے کی وجہ سے قتل ہوئے اور بعد میں اس نے خط لکھا چھت گرانے والے نے موسا کا کو تو موسا کازن نے کہا کہ اگر تم یہ کام کرنے سے پہلے مجھ سے اجازت لے لیتے تو یہ کام جائز ہوتا لیکن اب تم نے یہ کام کر دیا ہے مجھ سے پوچھنے سے پہلے لہذا اب ہر آدمی کے بدلے ایک بیل فدیا دو اور یہ بھی کہا کہ ہاں بیل فدیا دے دو اگرچہ بیل ان انسانوں کی نسبت زیادہ بہتر ہے یعنی جانوروں کو انسانوں سے زیادہ بہتر سمجھنے والے یہ ان کے عقائد اور نظریات ہیں اپنے سوا راسری لوگ شیعہ لوگ اپنے سوا باقی تمام تر مسلمانوں کو یعنی اہل سننا و جماع کو انتہائی گھٹیا اور انتہائی حقیر سمجھتے ہیں اور ان کا قتل عام کرنا اپنے لیے یہ روا اور جائز سمجھتے ہیں اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہلاکو خان کو بغداد میں داخل ہونے کا راستہ دیا تھا نصیر الدین توسی یہ وہ شخص ہے جو ہلاکو خان کا مشیر خاص بنا اور یہ شیعہ راتریوں کا ایک آئیڈیل آدمی ہے اور ان کے لیے ایک مثالی شخصیت ہے ابن العقیمی راتری نے بغداد میں شیعوں کو داخل ہونے دیا اور ان کو محفوظ راستہ فراہم کیا اور پھر انہوں نے مسلمانوں کا قطرے عام کیا مساجد کو مدارس کو جلایا مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا ان کا قطرے عام کیا گیا خون بہایا گیا اور مسلمانوں کی کتابیں وہ علمی املاک علمی ورثہ جو مسلمانوں کا تھا وہ بھی سارے کا سارا جلا دیا گیا حتہ کہ دریائے دجلہ کا پانی کتابوں کی راک کی وجہ سے سیاہ ہو گیا مسلمانوں کا اتنا بڑا علمی ذخیرہ انہوں نے جلایا اور پھر یہی نصیر تسی جو ہلاکوں کا مشیر خاص تھا اور کٹر قسم کا راخ شیعہ تھا اور اہل سنت جتنے بھی لوگ اب موجود تھے انہوں نے چن چن کر ان کو قتل کیا کسی کو ان کے اس کے گھر میں بھی محفوظ نہیں رہنے دیا مسجد میں بھی محفوظ نہیں رہنے دیا جہاں پر بھی ملتے ان کا قتل عام کرتے چلے جاتے خمینی نے ایک کتاب لکھی ہے الحکومت الاسلامیہ اس کے صفحہ نمبر 175 پر وہ لکھتا ہے کہ ہمارے شیعوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے حکومت اور اقتدار حاصل کریں خاں حکومت میں شامل ہونے کے لیے انہیں جھوٹ بولنا پڑے خواہ حکومت میں شامل ہونے کے لیے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے انہیں کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے جیسے کہ ہمارے امام نصیر تسی نے کیا ہے کہ اس نے ہلاک خان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کیا اور راست اور شیت کو فروغ دیا آج لوگ ہلاکو خان کی ہلاکتوں کا اور تاتاریوں کے جبر و استبداد اور ظلم و تشدد کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ ان چنگیزیوں کو ان تاتاریوں کو یہ راستہ فراہم کرنے والا اور ان کی مدد کرنے والا گروہ شیعہ رافریوں کا گروہ ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی سروں کی کھوکھڑیوں کے بڑے بڑے مینار تعمیر کیے تھے اور اتنا قتل عام کیا کہ دریاؤں کے اندر پانی کے بجائے مسلمانوں کا خون بہتا تھا اور پھر اسی طرح خمینی نے انیس سو اسی میں ایک اعلان کیا تھا وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے لیکن بہت قابل غور ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم قدس اور کابا کو کافروں کے چنگل سے آزاد کرائیں گے یعنی بیت المقدس جو یہودیوں کے قبضے میں ہے اور بیت اللہ جہاں پر اہل سننا کا قبضہ ہے اور سنی مسلمان وہاں پر حکومت کر رہے ہیں ان کے نزدیک یہودیوں اور اہل سنت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیونکہ وہ اعلان کیا کر رہا ہے کہ ہم بیت اللہ اور بیت المقدس کو کافروں کے چنگل سے کافروں کے پنجے سے آزاد کرائیں گے یہ اعلان بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے تو یہ جو گزشتہ دنوں یہ کاروائیاں ہوئی کہ واقعیوں نے شیعوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا مساجد کو جلایا پرانے مجید جلا لیے حدیث کی پانچ ہزار سے زائد کتابیں انہوں نے جلا ڈالی مسلمانوں کی علمی عملات لائبریریاں انہوں نے نظر آتش کر دی سرہا مسلمانوں کا قتل عام کیا گلے کاٹے گئے بچوں کو قتل کیا گیا کسی کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا جو ان کے ہاتھ لگا تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے یہ شروع سے ہی ان کی عادت ہے کہ یہ مسلمانوں کے علمی برسے پہ حملہ کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر سے ایسے علماء جو ان کی حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنے والے ہوں یہ ان کا کترے کرتے ہیں اور ایسے ہی وہ مسلمان جو دین حق کو سیکھنے اور سمجھنے والے ہوں اور صحیح دین پر عمل پیرا ہونے والے ہوں یہ ان کا ہدف اور ان کا نشانہ ہوتے ہیں اور یہ وافریوں کے جرائم اور ان کی یہ مسلمانوں کے خلاف اہم سننا کے خلاف جو ایک جارحیت ہے یہ اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے اور پھر شاید آپ میں سے اکثر لوگ نہ جانتے ہوں اس کاروائی کے دوران اسلام آباد میں آٹھ شیعہ بھی مرے ہیں سنی مسلمانوں کا کترے عام تو جو ہوا ہمارا میڈیا اس کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی کتنے لوگ زخمی ہوئے کیا کچھ ہوا راجا بازار میں کیا قیامت نپا ہوئی ہے یا آپ کے شہر ملتان میں کیا کچھ ہوا ہے ہمارا میڈیا اس کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں جبکہ ایران کا میڈیا ایرانی ٹی وی چینلز ان کی اخبارات میں اس بات کو بڑا اچھالا اور ابھارا اور خبر کیا دی ہے مسلمانوں کے ملک پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں دہشت گردوں نے پانچ آٹھ مومنین کو ظلم و ستم کرتے ہوئے کب کر دیا ہے آغاز کرنے والے حملہ کرنے والے تلواریں نیوے برچیاں چریاں ماتم کے بہانے اپنے ساتھ لا کر ان کے ذریعے مسلمانوں کو زخمی کرنے والے گلے کاٹنے والے اور ان پر حملہ آور ہونے والے بھی خود ہیں اور اگر کسی سنی مسلمان کے ہاتھوں دو چار بندے مر بھی گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ دہشت گردوں نے آٹھ موم نیند کو قتل کر دیا ہے یہ ان کا وتیرا اور طریقہ ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے ظالموں کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا اور بتایا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا دینا آمانو لا تخان تندونی کم لا کم خبالا اہل ایمان اپنے سوا کسی اور کے ساتھ دلی دوستیاں نہ لگانا یہ تمہیں رسوا کرنے کی کوئی کسروا واقع نہیں چھوڑتے ہیں بدو مانی تم یہ ایسا کچھ چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں مشقت مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے کد بدت البغا ان کا بغد عناد ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے وہ ماں تخفی سدور اور جو باتیں ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ اسے کہیں بڑی ہیں قد ہم نے تمہارے لیے آیات واضح طور پر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھنے والے بنو ہاں ہم تم اولا ہم وبونا کم پھر تم وہی کام کرتے ہو کہ تم ان کے ساتھ دوستیاں اور جرانے لگاتے ہو حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے آج لوگ کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی اور اہل سننا کا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو بریلوی مکتبہ فکر سے خیال کرتا ہے وہ شیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ملتان کا ایک دو مشہور ترین تعزیے جس کو استاد اور شاگرد کا تازیہ کہا جاتا ہے اس کا لائسنس کسی شیعہ کے پاس نہیں بلکہ نام سنی کے پاس ہے اور ان کے جلوسوں میں شیعوں کی اتنی تعداد نہیں ہوتی جتنی سنیوں کی تعداد ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں مل جل کے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہاں تم الا تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو بلائی ہبو وہ تم سے محبت نہیں کرتے وہ تو مینو نبل تم تو پوری کتاب پرانے مجید پر ایمان لاتے ہو اور ان کا کیا قیدہ و نظریہ ہے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سولہ ہزار آیات تھی جس کے اندر صحابہ کلام نے تحریف کر دی سورہ احاد سورہ بکرا سے بھی زیادہ لمبی تھی اسی نظیر الدین تسی کے روحانی فرزند نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام اس نے رکھا ہے فصل و کتاب فی اس باتی تحریفی کتاب رب ارباب کے اس بات کے اوپر وعدے ثبوت کہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید میں بھی تحریف ہوئی ہے وہ اس قرآن کو اصلی قرآن نہیں مانتے اس کتاب کو محفوظ کتاب نہیں جانتے بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اصلی کتاب اور اصلی قرآن مجید وہ ہمارے امام غائب کے پاس ہے جو کسی پہاڑ کی غار میں چھپا بیٹھا ہے وہ نکلے گا تو اصل قرآن لے کر ظاہر ہوگا اللہ فرماتے ہیں تو مینو نبل کی تم تو ساری کتاب پر مکمل قرآن پر ایمان لاتے ہو اور یہ لوگ ایسا کرنے والے نہیں ہیں واحدہ عقوق مکال امنا تمہارے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں لیکن جب یہ تم سے جدا ہوتے ہیں تو تمہارے اوپر اتنا غصہ اور غیر و غلط کرتے ہیں کہ اپنی اگلوں کو غصے کی وجہ سے کاٹتے ہیں پل منہ تو بھی گئی تھی تم انہیں کہہ دو کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ ان اللہ علی ممبات سدور اللہ تعالی سینوں والی باتوں کو بخوبی جاننے والا ہے ان تم سس کم تم اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے اور تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہو تو ان کو بڑی بری لگتی ہے وہ ان تصب کم صحیح اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں وہ ان تصویروں کتا کو لا یو درکم کہ ہاں اگر تم صبر کا داون پکڑے رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈر کے اللہ کے احکامات کو ماننے والے بن جاؤ تو ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گی ان اللہ بیما یا محیط جو یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے تو رافضی شیعہ لوگ ان کی کیفیت اور حالت بھی سیم یہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہود نسارہ ہی بیان کی یہ بھی اہل سننا کے ہمیشہ سے دشمن ہیں اور ہمیشہ سے ہی ان کو نقصان پہنچاتے چلے آئے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس بات پر غور کریں اور ہوش کے ساتھ رہیں اور ایسے لوگوں سے اجتناط کریں ان سے برات کا اظہار کریں اور ان کے کسی پروگرام میں کسی بھی طور پر ان کے ساتھ معاونت نہ کریں لیکن صد افسوس کے نام نہاد سنی اپنے آپ کو اہل السنہ کہلانے والے وہ بھی شیعوں کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ ان کی آواز کے ساتھ آواز اور قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ایک نظریہ اور ایک فکر راسریوں نے دی انہوں نے اس کو بڑی جلدی سے قبول کر لیا اور یہ تحقیق نہیں کی کہ یہ فکر آئی کدھر سے ہے اور اس کے موجد کون لوگ ہیں اس بات پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے پما توفیقی اللہ بلّا علیہ تبکل تو وہ الد